اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس حضرت والا رحمت اللہ کے بعد کا میں بھی ایسا بڑھ کوئی ولی اللہ منتقل نہیں ہوتا یعنی انتقام نہیں دیتا حضرت والا فرمائے اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے تاجل تعدل میں لڑائی ہو جاتی ہے پڑوسیوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر علامہ یا پولو اگر تمہارے دشمن تمہیں گالیاں دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو وجو جمیلا اور ان سے جدا ہو جاؤ مگر جدائی جمیل ہو حسین جدائی ہو دشمن سے جدائی کی دو قسمیں ہیں ایک خراب جدائی ایک حسین جدائی اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ہوں حجم جمیلہ تم اپنے دشمنوں سے ایسی جدائی اختیار کرو جو حسین ہو اب یہ جدائی کس طرح اختیار کی جائے مفترین حضرات لکھتے ہیں کہ دشمن سے جمال کے ساتھ جدائی یہ ہے کہ اس میں انتقامی جذبات نہ ہوں اس میں دشمن کا زیادہ تذکرہ اور اس کی حیبت نہ ہو اس سے ایسے الگ ہو کہ اس سے انتقام نہ لو بلکہ اس سے انتقام کا ارادہ بھی نہ ہو نہ ہر وقت اس کے تنقید اور غیبت ہو بس صبر سے کام لو صوفیا اکرام نے ہمیشہ سفر کیا ہے علامہ ابوالخاطم کو شہری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ولی اللہ انتقام لینے والا نہیں گزرا اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا جو انتقام لیتا ہو اولیاء وہ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں اور صبر کر کے اللہ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ صوفیاء اور دین صبر کر کے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور جب اللہ تارہ بدلہ لیتا ہے تو سوچ لو کہ وہ بدلہ کیسا ہوتا ہے اس پر ایک قصہ سنا کر مضمون کو ختم کرتا ہوں ایک رئیس کے لڑکے کو ایک عورت سے ناجائز محبت ہو گئی اس کو ساتھ لیے جا رہا تھا راستے میں اللہ والے ایک اللہ والے بڑے میاں تنویر پڑھتے جا رہے تھے ذرا کم نظر آتا تھا مار دیا اور کہا کہ اندھے دیکھتا نہیں ہے بس ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا چونکہ بورے اور کمزور تھے بدلا نہیں دے سکتے تھے لہذا آسمان کی دیکھ طرف دیکھ کر بصوبہ نے حال یہ बताते پڑھا ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے جب وہ آدمی گھر گیا تو اس کا پیشاب उसका ہو گیا لاکھ علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں تک यहां तक کے قریب ہو گیا تو اس کی उसकी نے کہا کہ تم نے جن بڑے جیوں کو سماچا مارا تھا اور جنہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بد دعا کر دی ہے جلدی سے جاؤ ان سے اپنی غلطی معاف کراؤ اور ان کے پیر پکڑو ورنہ تم ٹھیک نہیں ہو سکتے لہذا اسے چارپائی پر لا کر لے جایا گیا اور اس نے ان بزرگ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں شاید آپ نے میرے لیے بد دعا کر دی تھی انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے بد دعا نہیں کی میں نے اللہ میاں سے کچھ نہیں کہا لیکن تو یہ بتا کہ جب میری بینائی کی کمزوری سے تیری محبوبہ کو دھکا لگا تھا تو کیا اس نے جس سے درخواست کی تھی کہ مجھ سے بندہ لے تو خود ہی اس کی یاری دوستی اور محبت کے حق میں مجھے مارا تھا جیسے تو نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا کہ بغیر اس عورت کی درخواست کے مجھے طماچہ مارا تو میرا اللہ بھی ایسا ہے کہ ان کے دوست خدا سے کچھ نہ بھی کہیں لیکن جو ان کے دوستوں کو ان کے اولیا کو ستاتا ہے خدا بغیر درخواست کے بدلا لیتا ہے اب دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالی محبت کے ساتھ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دے دنیا کے جتنے ہی تعلقات ہیں اے اللہ ان پر اپنی محبت کو غالب فرما دے دن اور رات کے جتنے ہی کام ہیں اے اللہ ہمارے لیے ان کی حفاظت فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کو اپنا کارساز بنا کر آپ کی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ لگے رہے ہمارے جو مخالفین اور معاندین ہیں ہمیں ان کے مقابلے میں صبر کی توفیق عطا فرما اور حجران زمین کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان سے انتقام نہ لیں بلکہ ہمارے دشمنوں کو ہدایت فرما ہمارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما کر ہم کو ان کے شروع سے محفوظ فرما اور اگر آپ کیس میں ان کی ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کو مغلوب کر کے مطروب فرما دیں اور ان کو ہم سے دور بگا دے آپ نہ سنی و جہین و تب آئی نہ صلی اللہ تعالیٰ محمد اللہ تعالیٰ ناخے بنائے اللہ تعالیٰ قبول کروائے امریکی قوبیت نصیف کروائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کام لطاف اپنی غذائی کامل حقار کروائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے والوں کو اولیا شر کی کے خط اشتہار کر اللہ تعالیٰ انہیں امار کی قوبیت فرمائے جو اولیا صد کے اعمال ہوں اور انہیں قبول شری کو ہم غلاموں کا نام ہوتا. چھوٹے بچوں کا ماتن صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نام سے یاد نہیں رہا وہ صاحبی کہتے ہیں کہ میں کہانی جہاد میں تھا تو میرے برابر دائیں بائیں دو بچے کم سے بچے تھے میں سوچا کہ دائیں بائیں یہ بچے آ گئے ہیں جبکہ دائیں بائیں وہ لوگ ہونے چاہیے ذرا مضبوط تھا کہ مضبوطی سے لڑیں تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا نام محض لکھا ہے دونوں بچوں کا نام ہے والدین کے نام لکھا ایک محض بن جعفر ہیں ایک بھی دوسرے کم سن تھے اور کہا کہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں تو اس نے کہا کہ جب وہ نظر آئے تو آپ ہمیں بتائیے گا ایسے ہی سوال جو ہے دوسرے بچے نے بھی کیا یہی سوال اس نے بھی کیا ابو جہل کو پہچان دیا ہم نے کہا تو میں کہا جب وہ آپ کو نظر آئے تو ہمیں بتائیے تو ابو جہل جو ہے وہ تو بہت سخت پہلے میں رہتا تھا حفاظتی لوگ تھے تھا سب تو اچانک سے وہ دوڑتا اور میدان میں دیا پر ابو جہل اور ایک سبوں کی ترتیب دینے کے لیے تو انہوں نے فوراً بچوں کو بتایا کہ وہ ہے سامنے ابو جہیل دوڑا ہے گھوڑے پہ بس انہوں نے آؤ دیکھا رفتہ یہ بھی دوڑ پڑے اور وہاں جا کے گھوڑے پر سوار تھا تو ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور ایک بچے نے جو ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا گھوڑا گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتے گھوڑا گرا ساتھ میں ابو جہل بھی گر گیا پھر انہوں نے جو کو ہے کوشش کی زخمی کرنے کی اور رسید کرنے کی لیکن پورا کام نہ کر پھر حضرت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کیا سیتان سے جدا کیا دو بچوں نے اسلام کے برض دشمن کو ایسے ناپاک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بچوں نے جو ہے وہ کہ وہ ہمت اور ایمان اور جوش کی بات ہے بچے بھی جو ہے ہمارے وہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اب جہاد تو نہیں اس وقت نہیں ہے لیکن یہ کوئی جہاد سے کم ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات کو بچا لانا جبکہ اتنے کوئی بچے تبھی گاؤں میں پھر رہے ہیں کوئی بچے موبائلوں میں لگے رہے ہیں یہاں بھی افسوس کے ساتھ ایسے منظر دکھائی دیتا ہے افسوس ہوتا ہے بچوں کو چاہیے ہمارے کہ برے لڑکوں سے نہ ملے اسے کل ہمارا مضمون تھا کہ اولیاء کی صحبت اختیار کرو پھر ساتھ ہی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بری صحبت سے بھی بچی اگر بری صحبت میں بیٹھ گئے تو یہ اچھی صحبت کچھ کام نہ دے کیونکہ گناہوں کے اندر پیش زیادہ ہے شیطان بڑی بڑی, بڑی طرف بہلاوے گھسلاوے دے کے اور وہ برکا دیتا ہے جیسے ایک واقعہ ایک, ایک بنی اسرائیل کے ایک عالم کا لکھا ہے کتاب میں کہ لوگوں نے ان کو بتایا آ کر کے جو وہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا اور یہ چل پڑے اس درخت کو کاٹنے کے لیے راستے میں شیطان نے گیا شیطان نے ان کو طرح طرح کے لگالے دلانے شروع کیے کہ بھائی تم کیا کرنے جا رہے ہو اور درخت کاٹو گے وہ دوسرا درخت اگالیں گے پھر اس کی پوجا شروع کر دیں گے اور تم نیا تنا میں کی عبادت کر رہے ہو تو یہ اس سے زیادہ ثواب مل رہا ہے تم کو اس سے اس کو کاٹنے سے تمہیں کیا ملے گا مگر یہ نہیں مانے پھر انتا کہ اس سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے اس کو مغلوب کر دیا یہ غالب پھر وہ شیطان نے جو ہے وہ ان کو بہتروا لے کے پھر واپس کر دیا پھر جو دو دوبارہ ان کو جو آیا پھر دوبارہ جانے لگے پھر راستے میں شیطان نے طرح طرح کے چہوے دے کے ان کو واپس کر دیا پھر یہ مانے نہیں پھر جانے لگے تو پھر اس شیطان نے آخر میں ان کو ایک دیر ایک اور بہلاوا یہ دیا کہ ایسا کرو کہ ہم تم کو روزانہ تین اشرفی یا دینار دیا کریں گے تم آرام سے بیٹھو اور تم اپنی عبادت کرو اور اس تین دینار سے تم خیرات سب بھی کر سکتے ہو اپنے رشتے کو بھی دے سکتے ہو تو تم فقیر ہو تمہارے باپ کچھ بھی نہیں ہم کو یہ تم کو یہ دے کریں گے تو انہیں سوچا کہ پھر واقعی یہ تو بات اچھی ہے تو وہاں پھر پلٹ گئے اور اس کے بعد جو ہے دو تین دوستوں شیطان پہنچایا ان کو دینا اس کے بعد جو ہے وہ قائم ہو گیا تو پھر ان کو غصہ آیا یہ عزیز پاک میں ہے کہ شیطان جنہیں ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے تاکہ عید کے کام سے رک جائے یا عید میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یا جو شکیہ امال کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات کو باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو شیطان کرتا ہے اب وہ چوری کر کے لاتا ہے ڈاکا کر کے لاتا ہے یہ تو شیطان کو ہی پتا ہے کہ امٹا کر کے لاتا ہے لیکن بعض ایسے واقعات ہوئے جو پوری کر دیتا ہے ضرورت اور وہ پھر اس کو, کو شیخ میں مبتلا کر دیتا ہے جیسے بدھ پرستوں کو مبتلا کر دیا کہ بعض اوقات ان کی پوجا کرنے والوں کو بعض ضرورتیں ان کی پوری ہونے لگی وہ سمجھے کہ ذہن سے پوری ہو حالانکہ وہ شیطان کی کاروائی تھی تو جب اس کو تیسرے دن نہیں ملا تو پھر وہ غصے میں آ کے پھر اس پر چلا تو پھر اس سے مقابلہ ہوا شیطان سے تو شیطان نے ان کو ہرا دیا تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے آج کو کہ تم نے پہلے دو دفعہ میں نے تمہیں کشتی میں ہرایا آج تم نے کیسے ہرا دیا اس نے کہا کہ پہلے تو تم خالد اللہ کے لیے جاتے تھے کے لیے اور آج تم دینا تمہارے دل میں دیناروں کی وجہ سے غصہ آیا غیر اللہ شامل ہو گیا تو so اس طرح سے شیطان بےکار ایسا ہے کہ تو ایک بات سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہمارے تمام اعمال کو اپنے لیے خالد فرمایا خالص رضا فرما فرما فرما کے لیے ہو جو کچھ بھی ہو ایک عمل کرے لیکن بتایا جاتا ہے کہ جتنا ضروری صحبت سالمی ہے اتنا ہی زیادہ ضروری بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری بری صحبت سے بچنا ہے تو بعض جگہ ایسے خوفناک مناظر نظر آ جاتے ہیں دل آنسو سے رونے لگتا ہے کہ بچے جو وہ موبائل لیے بیٹھے ہیں اور اس میں گندی گندی چیزیں دیکھ کر اور نماز بھی نماز کی بھی ہوش نہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور الٹا گناہ میں ابتلا ہوئے تو غلط یہ کہ دیکھو بچے ہمارے بڑے اہم اہم ہوتے اور ان کا والدین کو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے اور والدین ان کے ساتھ جس طرح برتاؤ کرنا چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے مشورہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوابی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر اصل تو حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے دلوں کو پلٹنے کا ہم تو صرف تقریر اختیار کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی بودی اور کمزور ہوتی ہے اصل تو کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو یہ واقعہ بچپن میں بھی پڑا تھا پھر وہ بچوں کو زخمی کیا تو ایک بھائی یہ ہاتھ پہ تلوار ماری تو بازو جو ہے وہ کر گیا لیکن ایمانی جوش کہتا تھا کہ وہ ہاتھ لٹکا رہا اور یہ بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں پھر ہوا ہاتھ جو ہے وہ اور مشکل کرنے لگا تو پیر کے نیچے ہاتھ کو دبا کے اور کھینچ کر الگ کر دیا اور پھر لٹتا کے یعنی شام ہو گئی یہ ہوا واقعہ تو کیسا جوشمانی تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جوشانی طافت اب یہاں تو کوئی اتنی مشکلات بھی نہیں ہلکا ہلکا سا معاملہ ہے نماز دیکھو حدود سے اللہ علیہ وسلم کے سچے پچاس نمازیں تھیں فرض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اللہ کو کتنا محبوب تھا دیکھو اللہ کو راضی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کو راضی کرنا کتنا پسند تھا پچاس کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے پانچ نمازیں اگر پچاس سال ہوتی تو کیا کرتے سوا نماز کے کوئی کام ہی نہ ہوتا وہ بھی, وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کا معاملہ کرنا ہے کہ پانچ نمازیں پڑھ لیں ثواب ملے گا پچاس سے ثواب پچاس سے ہی ملے گا اتنی بڑی مہربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ شرف کے سب سے کیسی کیسی مہربانی اب جو ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے گا اس کو کس قدر والی ناقدری اور ناشکری کی بات ہے اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ